اعوذ باللہ من الشیطان عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صحم محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم السلامی نگرامی ہمارے سلسلہ کتاب دعوت شریف میں سے اور ہتھیہ کی تشریحات میں سے حیث لطیف کی تشیہات اور توجہات میں ہیں اس سلسلے میں ہمارا درس نمبر 751 سو 393 ہے سات سو اکیاون اواد فتحیہ دعوت شریف کی شروع سے ابھی تک کے درست تعداد ہیں اور تین سو ترپن تین سو ترانوے اواد فتح کی تو اس سلسلے میں اس سے ہمارے باعث یہ ہے کہ اللطیف چل جلال قرآن پاک میں یہ آپ کو پہلے درسوں میں بتایا اس مقدس قرآن پاغ میں آٹھ دفعہ ذکر ہوا ہے اور آٹھ مختلف آیتوں میں ان میں سے تین آیتوں کا توضیح ہو گیا آج چوتھی آیت کی توضیح اور یہ جو حیثم کونچ آیت میں چوتھی مرتبہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انہا انتکم اسقال حبت من خردن فتکن في سخرت او فی السماوات او فی الارض یعطی بحاللہ ان اللہ لطیف خبیر تو یہ مبارک آیت جو ہے شعر العمان کی عید نمبر سولہ ہے ہاں جی شعی العمان کی عید نمبر سولہ ہے اس حاد میں جو ہے یہ حضرت الرحمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو کئی نصائح اسے صورت کے اندر فرمایا ان نصائح میں شیخ اللہ تعالیٰ کے علم محید کے بارے میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کے علمی وسعت کے بارے میں بیان فرمایا ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے ہاں جی اے میرے بیٹے ان نہا بے ان تکو مس قالا حبت من خرد لن اگر من ان تکو اگر ہو مسقال یعنی وزن کے برابر یا حجم کے برابر حبتن ایک دانا من خرد لن خردل کے یعنی کوئی چیز خردل جو کہ بارکی میں چھوٹا ان میں سب سے بن دانا ہے چھوٹا دانے سے تجویز دیتے ہیں تو خردل رائی کے جو ہے ہاں اگر گائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہنج کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو تو اللہ اسے نکال لائے گا وہ یقیناً یقیناً اللہ بڑا باریک بین اور خوب باخبار ہے آج کی مختصر تو ترجمہ ہے ایک الفاظ کی توضیع کروں تو یہ یا بنائی ہے میرے بیٹے ان نہ ہاں بے شک ان تکوں اگر ہو مثقالحبت ابا ایک دانے کے وزن کے برابر جم کے برابر من خردن رائیک ہے رائیک ایک دانے کے برابر کوئی چیز ہو اور وہ چیز ہتکن بھی سخرت اور وہ ایک پتھر کے اندر ہے ہاں جی اور وہ ایک پتھر کے اندر ہے چھپا ہوا ہے رکھا ہوا ہے اور پھر یعنی ایک پتھر کے اندر جو ہے رائے کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو اور پھر سماوات یا اس رائے کے دانے کے برابر کوئی چیز آسمانوں میں ہو اور پھر یا زمین میں ہو یا آتی بھی اللہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کل ضرور میدان قیامت میں لے کے آئے گا ان اللہ لطیف الخبین بے شک اللہ تعالیٰ بڑا جو ہے باریک بین اور باخبر ذات ہے تو گرامی جو ہے یہ آیت مجیدہ حضرت لحمٰن حکیم علیہ السلام کے اپنے عزیز بیٹے سے کیے ہوئے نسائح میں سے ایک ہے نصیحتوں میں سے ہاں اور اس آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے وسعت کو بیان فرمایا ہے آپ نے اور بچے کو جو ہے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے علم ہر چیز پر محیط ہونے کو سمجھایا کیونکہ انسان کے لیے جو ہے طریقت کے اساتذ فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے آسما علامیہ اور اس کا کائنات کے ہر چیز پر انسان کے اپنے اعمال اور کردار چیز پر علمی احاطے کا ہمیں علم ہو جائے ہاں جی تو اس شرح میں جو ہے انسان گناہ کر ہی نہیں سکتے یقین ہو جائے اللہ کے علمی احاطے پر تو لہٰذا اپنے بیٹے کو یہی تعلیم دے رہے ہیں ہاں جی نسائے میں ایک اور اس شاید میں اللہ تعالیٰ کے علم کے وسعت کو بیان فرمایا ہے اور کہا ہے کہ میرے بیٹے اور رائی کے ایک دانہ کے وزن کے برابر بھی کوئی چیز ہو اور وہ چیز کسی پتھر کے شکھم میں ہو ہاں اس کے اندر چھپا ہوا ہے یا آسمانوں میں یا کسی بھی گوشے میں ہو یا پھر کسی بھی گوشے زمین میں ہو یعنی زمین کے کسی بھی کونے میں ہو ہاں تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا مکمل علم ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون سی چیز کہاں ہے کدھر ہے سب سقل میں اور کل قیامت میں وہ چیز بھی میدان حشن میں سامنے لا کے رہے گا کیونکہ وہ آزاد جو ہے بڑا بارق بین اور بڑا باخبر زاد ہے تو اذان اس مقدس آدمی اللہ تعالیٰ کی اس مقدس الطی فلخبیر اس مقدس اس آدمی آیا تھا لوگ مان نے یہاں پر اپنے بیٹے کو نصیحت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہایت باریک بین اور نہایت ہی باخبر بڑا باخبر ذات ہے انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ میرے اعمال میرے کردار میرا رفتار میرے اچھے بوشے اچھے برے اعمال اللہ کو پتہ نہیں ہے اللہ نے یہ سا کہ بھائی کسی کے جنہیں رائے کے دانے کے برابر کوئی اچھائی ہو وہ بھی کل میدان حشر میں حاضر ہوگا رائے کے دانے کے برابر نیکی ہو تو وہ بھی کل قمت میں حاضر ہوگا ہاں سامنے لایا جائے گا اسے سب سے سزا جزا ہوگا اس نے قرآن باغ میں آیت مجدہ موجود ہے حد العمان کے سنوٹے کے توضیب میں کہ حضرت کہ کفار کو جب ہاتھوں میں نامِ عمل دیا جائے گا اور ان کو حکم ہوگا کھول کے پڑھو اس نام عمل کے کیا اندر کیا لکھا ہوئے تو پڑھنے کے بعد تعجب کے عالم میں پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں مال حاضر کتاب لا لاغ رسعیرت اللہ کبر الا صاحب یہ کیسی کتاب ہے کیسی کتاب ہے جس میں ہمارے عمل میں سے ایک چھوٹے سے چھوٹے سے عمل اور بڑے سے بڑے عمل کو سب کو میں گن گن کے رکھا ہے سب کو لکھا ہے ہمارے عمل زندگی میں سے کوئی ایک چیز بھی یہاں پر باقی نہیں رکھا ہے تو یہی چیز سے ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کے محیط ہے ہاں جی ایک بھی دنیا میں کسی پتھر کے نیچے ہے اندر ہے ہاں جی تو وہ بھی اس کا اللّہ تعالیٰ کے لوم ہے کیوں سمجھے پتھر ایک سیاہ پتھر سیاہ پتھر کے اندر ایک سیاہ جو ہے چھوٹی مثلاً چھپا ہوا ہے چھوٹا چونٹی وہ سمندر کے تہ میں ہے اور شب تاری میں بھی سمندر کے تہ میں اللہ تعالیٰ کو اس کو بھی پتہ ہے اللہ یہ عظیم ذات ہے عظہنگرہ میں لہٰذایت مجدہ میں الطیف بڑا بارق بین و نہاط دقیق و لطافت پر مبنی نظام بنانے والا اور چلانے والے کے معنی میں آئی اس مبارک عاد میں بلا و اس کائنات پر حاکم نظام جو ہے جو اس کا نظام ہے نہاط بارق بین و دقیق حکمت و لطافت اس کے اندر موجود ہے اس کائنات پر حاکم نظام میں جو ہے حاک نظام میں نہایت باریکیاں و تخیق حکمت و لطافت ہیں اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے اس میں کا کارنامہ ہے بارقبین لطافت ہے ہر کام میں نہایت ہنہار مندی نہایت ہوشیاری نہایت باریکی نہایت حکمت کے بنیادوں پر کائنات اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہاں تمام انسان مل کر اس میں کوئی خامی نکالنا چاہے زندگی بھر خامی ڈھونڈتے رہ کوئی خامی نظر نہیں آتا اللہ نشلین سورہ ملک میں اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے اسم اللطیف کا کرنامہ ہے اور, اور جو ہے وہ لطیف و بار بین و دھکی نظام بھی وہی بنا سکتے ہیں وہی تدبیر کر سکتے ہیں جو ہر لحاظ سے باخبر بھی ہے ہاں اس لحاظ میں خبیر بھی آ گیا بعد میں ہر چیز سے باخبر ذات ہی نہایت باریک بینی کے ساتھ لطیف و اور حکمتوں سے بڑا نظام بنا سکتے ہیں زینگرہ میں اس لیے الطیف کے بعد الخبیر بھی ذکر فرمایا اور ہمیں سمجھایا کہ چونکہ وہ ذات الخبیر ہے لہٰذا الطیف بھی وہی ذات ہوا ہے اس لیے اللہطیف کے بعد الخبیر حقیقت میں اللہ الطیف ہونے کی حجی دلیل و ثبوت ہے زنگرہ میں لہٰذا سے فرمایا ہاں یا بن یہاں تک خرد حانیہ من کنفی سخر تن اور سماوات اور پھر عرضی آتے بے حمل اللہ حنبر ان اللہ لطیف المخبیر حانی حضاد نے فرمایا, فرمایا جو ہے اگر رائے کے برابر وزن کے لحاظ سے حجم کے لحاظ سے کوئی چیز اتنی باریک اور چھوٹی رائے کے دانے کے برابر ہاں جی وہ کیا ہو کسی پتھر کے اندر چھپا ہوا ہو رکھا ہوا ہو ہاں یا آسمانوں میں ہو کوئی باریک چھوٹی چیز یا زمین کسی میں کسی گوشے میں پڑا ہوا ہے اللہ فرمایا تبھی اللہ مجھے اس چیز کہلوم ہے پھر قیامت میں وہ چیز میدان حشر میں اللہ تعالیٰ لے کے آئے گا قیامت میں کیونکہ ان اللہ لطیف الخبیر بے شاء اللہ تعالیٰ بڑا باری بین اور نہایت ہے حضین گرامی جو ہے اس اصما الحسنہ کے بحث کا میرا حاصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے اسماع الحسنہ کے معنی مفہوم کو معنی کو سمجھیں مفاہم کو سمجھیں کہ وہ اللہ جس کے سامنے ہم سرزریس ہوتے ہیں کہ وہ کتنا عظیم ہے ہم ہاں اس کی قدرت کتنے عظیم ہے اس کی تخلیقی کے میں کتنے عظیم ہے اس کی حکمتیں کتنے عظیم ہے اس کا علم کتنا وسیع ہے کتنا محید ہے کائنات کے چھوٹی سے چھوٹی باری اور چیزوں کو بھی شامل ہے اور عظیم کائنات کے موجودات کو بھی شامل ہے اس کی نظر سے اس کائنات کے اندر سے کوئی چیز مافی نہیں ہے سب اس کے سامنے حاضر ہے کھلی کتاب کی طرف حاضر ہے ہاں جی تو لہٰذا ایسے اللہ کی ہم بندگی کرتے ہیں ہاں اس لیے جو ہے اول کرام نے فرمایا یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی محظر ہے اللہ یہ ہمیشہ ہی دنیا پہ نظر ہے اس کے ہر چیز پر نظر ہے اللہ کو سب چیز دیکھ رہا ہے نظر آر لہٰذا تر ماہر خدا معاشرت نہ گنی اللہ تعالیٰ کی محظر میں حضور میں تم ہوتے ہوئے گناہ کی جراد نہ کریں گرامی ہاں اللہ کا ہمارے ہر چیز کا علم ہے جب ایک رائے کے برابر ایک چیز کائنات کے سمندر کے تہ میں بھی ہو آسمانوں میں بھی ہو جہاں بھی اللہ کے علم ہے آپ تو بہت بڑا ہے نا ہاں جی ہم تو بہت بڑا ہے تو ہمارے حرکات و شگنات ہمارے اچھے برے اعمال کے اللہ کو پتہ نہیں ہے اللہ کو سب پتہ ہے مجھے خود ہم احاط بالکل نشین علم اس کے علم کائنات کے ہر چیز پر محیط ہے انہیں خود پر میں کسی درخت سے پتا نہیں گرتا مگر مجھے اس کا بھی علم ہے زمین کے اندر کوئی دانہ نہیں جاتا مگر مجھے اس کا بھی علم ہے تو ایسے عظیم ذات ہیں نگر جس کی ہم عبادت کرتے ہیں جس کی ہم بندگی کرتے ہیں میرے دعا اللہ تعالیٰ میں ان نصما الحصلہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے کما کو معرفت نصیب کریں اور اس کے بعمارفت عبادت بندگی کی توفیق عطا کریں امین سمجھیں